بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے یا ایوہا نبی اذا طلقتم النساء فطلقوہن لعدتہن و احسل عدہ و اتقوا اللہ لا تَخْرُجُوهُمْ مِن بُيُوتِهِم وَلا يَخْرُجُون إِلا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِيكَ حُدُودُ الله وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ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 جو اللہ کی حدوں سے تجاوز کرے گا وہ اپنے آپ پر ظلم کرے گا اے دینے والے تجھے کیا معلوم شاید اللہ اس کے بعد کوئی رجعت کی سبیل پیدا کر دے فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ اَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُو ذَوَيْ عَدْلٍ شہدو ہی پھر جب وہ اپنی میاد یعنی انقزائے عبت کے قریب پہنچ جائیں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 لالبوگی جانونی اور اس کو ایسی جگہ سے رزق دے گا جہاں سے وہ گمان بھی نہ ہو اور جو اللہ پر بھروسہ رکھے گا تو وہ اس کو کفایت کرے گا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 اور حمل والی عورتوں کی عدت واضح حمل یعنی بچہ جنے تک ہے اور جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے کام میں سہولت پیدا کر دے گا ذلك امر اللہ الیکم ومن يتق اللہ له اجرا یہ اللہ کے حکم ہے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 أولاك حمل فأنفقوا عليهم حتى يضعن حملهم فإن أرضعن لكم فآتوهن أدورهم واقتمروا بينكم بمعروف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 صاحب وسط کو اپنی وسط کے مطابق خرچ کرنا چاہیے اور جس کے رزق میں تنگی ہو وہ جتنا اللہ نے اس کو دیا ہے اس کے موافق خرچ کرے اللہ کسی کو تکلیف نہیں دیتا مگر اسی کے مطابق جو اس کو دیا ہے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 قَدْ أَنزَلَ اللّٰهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا اَللّٰهُ نے ان کے لیے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو اے ارباب دانش جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو۔ اللہ نے تمہارے پاس نصیحت کی کتاب بھیجی ہے۔ رَسُوْلًا يَتْلُوْ عَلَيْكُمْ اٰيَاتِ اللّٰهِ مُبَيِّنَاتٍ لِيُخْرِجَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوْا صادِحَاتِ مِن نَظّلُماتاتِ إِلَ النُوضُ وَمَ يُؤِّ بِالَّهِ وَيعمَّ الصَادِ حَنْدِ